اس کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقم قسمنا من قريه ان كانت ظالمه وانشانا بعدها قوم اخرين فلما احسوا باسنها اذاهم منها يركضون لا تركضوا ورجعوا الى ما اترفتم فيه وَمَا سَأَكَ مِنْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَو أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّتَّخَذْنَاهُ لَنَا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَيَذْهَقُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يَصْبُحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْطُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ يَنشُرُونَ لَو كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وهم امت خزوم ہی آلیہ کل ہاتھو بُرہ ذکر ذکر قبلی بل اکثر فرمایا کسم نامن کریا کتنی ہی بستیاں کہ ہم نے ان کو پیس ڈالا ہے اس لیے کہ وہ ظالم تھیں یعنی مشرق کافر اور پھر ہم نے ان کے ہلاکت کے بعد ان کی جگہ پہ دوسری قوموں کو آباد کر دیا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تو وہ پھر ایڑیاں لگنے لگے حکم ہوا کہ اب ایڑیاں نہ رگڑو اور ان سمان تعیش کی طرف رجوع کرو جن کی طرف جن میں تم اتراتے تھے تکبر کرتے تھے اپنے گھروں کی طرف رجوع کرو سمجھتے تھے تم کہ وہ ہمیں بچائیں گے یقیناً اب تمام چیزوں سے سوال کیا جائے گا کالو یا ویلا ان نا کنہ اب اس وقت عذاب کے اثار کو دیکھ کے کہنے لگے کہ حے افسوس ہم ظالم تھے مسلسل یہی کہتے رہیں گے کہ حئے افسوس ہم ظالم تھے یہاں تک کہ ہم ان کو کٹی ہوئی کھیتی اور جلا ہوا بھوسا بنا دیں گے وماخلق نہ سما اول عرض و مابئی نہما اور ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے مابین چیزوں کو کھیل کے لیے نہیں پیدا کیا اگر ہم چاہتے یہ زمین و اسمان اور اس کے مابین چیزوں کو کھیل بناتے تو بنا سکتے تھے اگر ہم ایسا کرنا چاہتے بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه بلکہ ہم حق کو باطل کے اوپر مارتے ہیں حق باطل کے دماغ کو پھوڑ دیتا ہے بس باطل ختم ہو جاتا ہے تمہارے لیے ہلاکت ہے ان چیزوں میں جو تم باتیں کرتے رہتے ہو وله من في السماوات والارض اللہ پاک کے پاس زمین و آسمان میں جو کچھ چیزیں ہیں اسی کی ملکیت میں ہیں ومن عند اور ایک مخلوق اسی کے پاس رہتی ہے یعنی فرشتے لا برونا ان عبادت ہی و نہ وہ اللہ کی عبادت کرنے میں تکبر کرتے ہیں اور نہ وہ تھکتے ہیں یو سب اللہ ون نہ لایافترون اور صبح و شام وہ تصویح کرتے اس میں سستی نہیں کرتے امت خاضم شرون لیکن کفار نے زمین میں کئی علا بنا رکھے ہیں مختلف علاقوں میں پھیلا رکھے ہیں لوکا نفیما سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر زمین و آسمان میں ایک کے علاوہ کئی علا ہوتے تو فساد آ جاتا فصل پاک ہے جو عارش کا رب ہے عارش کا مالک ہے ان چیزوں سے پاک ہے جس طرف یہ منسوخ کرتے ہیں یعنی شرک کی طرف جو اللہ کا جو شریک ٹھہراتے اللہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تمام مخلوق سے پوچھ ہوگی اللہ کے علاوہ لوگوں نے بہت معبود بنائے فرما دیجیے ہاتھوں برہانوں کو لے آؤ تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا یہ میرا کام ہے اور وہ جو میرے ساتھ ہیں ان کا وہ ذکر ام اور اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ان کی بھی یہی نصیحت تھی اللہ کی توحید کا درست دینا رسالت کا درست دینا آخرت کا درست دینا بل اکثر احمد تو اس وقت بھی اکثر لوگ حق کو نہیں جاننا چاہتے تھے اعراض کرتے تھے حق سے تو اب بھی ایسا ہی ہے گویا کہ کوئی خلاف عادت دنیا کا نہیں ہے کہ جو لوگ نہیں مار ہم گزشتہ سبق میں بات کر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں اور اس میں پھر موقع دیتے ہیں لوگ توبہ کر لیں رائے راس پر آئیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مایفل اللہ بذابقم ان شکر تم آمن تم بکان اللہ اللہ کو, کو کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں عذاب دے کر اللہ چاہتا ہے تم نیک بن جاؤ شکر گزار بن جاؤ بس اللہ معاف کر دیتا ہے اللہ تو ایسا معاف کرتا ہے انسان کے گناہوں کو کہ دہراتا بھی نہیں ہے لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے معافی کرتے ہیں تو معافی کے بعد بھی دہراتے رہتے ہیں اللہ تو دوبارہ تانہ بھی نہیں دیتا جو اللہ کا ما... اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اللہ اس کو مقرب بنا لیتا ہے اپنا مقرب بنا لیتا ہے اگر سام پرانی باتوں کو اللہ سامنے رکھتے دوست کو مقرب کیسے بناتے بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الہز بلّہ قتل کرنے آ رہے تھے راستے میں ابو نعیم ملا اس نے کہا پہلے آپ نے سعید بہنوئی کے گھر تو دیکھو بعد میں قتل کرنا ان کو اور, اور معاف کر دیا نبی نے بھی کبھی نہیں دہرایا کہ آپ نے فرمایا لوکان بادی نبی لکانا عمر اگر میرے بعد بالفرض فرض والمحال نبوت کا سلسلہ جاری رہتا ہوتا تو عمر کو اللہ نبی بناتا ویسے خلیفہ فصل بلا خلیفہ بلا فصل تو ابو بکر ہے لیکن صلاحیت نبوت کی عمر میں وہ اللہ نے نعمتیں تقسیم کی ہیں نبی تمام نعمتوں کا تمام صلاحیتوں کا مرکز اور جامع ہوتا ہے لیکن صحابہ میں وہ صلاحیتیں تقسیم ہو کے ہیں کوئی اکرا ہم ہے کوئی رازدار ہے کوئی کس صفت میں آگے ہے کوئی کس صفت میں اگے لیکن نبی میں تمام صفات یکجا ہوتی ہیں بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ پاک سمجھاتے ہیں موقع دیتے ہیں ڈیل دیتے ہیں لوگ توبہ کر لیں اللہ maaf کر دیتے ہیں لیکن جب عذاب شروع ہو جائے پھر لوگ اس وقت جی کو پکار کرتے ہیں تو اس وقت عذاب کا فیصلہ واپس نہیں ہوتا یہ بات تو گزشتا بات سبق کی تھی فرمایا ما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين ہم نے زمین و آسمان اور اس کے ماں بہن جو چیز ہے اس کو کھیل تماشا نہیں بنایا ہے یہ کوئی مقصد ہے چھوٹی سی چیز کوئی وجود میں لاتا ہے دنیا کا کاریگر تو اس کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے بے شک وہ بچوں کا کھلونا بنا رہا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ بچے خریدیں گے مجھے پیسہ ملے گا جب تم ایک گٹیا اور حکیم چیز بناتے ہو تو بے مقصد نہیں ہوتی اور خالے کے آسمان ہم کا ہم اتنا بڑا سسٹم بناتا ہے تو وہ بھی مقصد ہے اقبال اسی کو بل کہتا ہے نا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا اپنی شب تاریخ کو سہار کر نہ سکا کہ اس کائنات میں پھرا گھوما سیر و تفریح کی ہے کھیل تماشا بنایا ہے لیکن اس کائنات کے سے جو مقصد تھا کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے وہ نہیں سمجھا تو ہم نے اس کو کھیل تماشا نہیں بنایا اور سوال پیدا ہوتا ہے ایک جگہ میں فرمایا والیات دنیا لاہو ہم نے دنیا کو کھیل تماشا بنایا قرآن میں آپس میں تضاد ہو گیا ادھر قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے زمین و آسمان اور اس کے ماں بین کو کھیلنے کے لیے نہیں بنایا ادھر قرآن کہہ رہے ہیں سورہ حدید والن والیات دنیا لہم یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے دونوں میں آپس میں تصاد آیا <سلام> عبداللہ <ابن> عباس <سلام> رضی اللہ عنہ <علیہ> <سلام> نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کے بھائی ہیں مفسر قرآن ہیں آپ نے ان کو دعا دی تھی <سلام> انہوں نے تفسیر کی ہے <سلام> <سلام> کہ جہاں پر قرآن مجید <سلام> نے لہب کہا <سلام> <سلام> وہ <وو> لہب <سلام> اور لعب <سلام> بھی جائز ہے محمود ہے اور باعث ہے جس جگہ پہ قرآن نے دنیا کو لاہو اور لائب کہا وہ لاہو لائب محمود ہے اس پر ثواب ہے اور وہ کیا لاہو لائب ہے جس پر ثواب ہے وہ ہے اس دیواجی زندگی کے ساتھ جڑنا اپنی دل کی دھڑکنیں اور خواہشات نفسانی کو ایک خاص محور میں محدود رکھنا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا اس دیوانی زندگی کے ساتھ جڑ جانا یہ ہے تو بظاہر کھیل لیکن اگر سنت ترتیب میں اس دیوانی زندگی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے تو یہی ثواب بن گیا ہے یہ ہے لاہو کہ دنیا و ہے کہ آپ کو جوانی عطا کی کچھ جذبات ایسے عطا کیے اور ان کے لیے ایک جائز راستہ دیا اور وہ جائز راستہ شادی کا ہے اور جہاں پر قرآن مجید نے دنیا کے کھیل اور تماشے کی نفی کی ہے سے بھی حقوق کے لیے کیا ہے کہ جیسے دنیا کو لوگوں نے سمجھا کھیل تماشا ہے تماشا لہو باحدن باحدن کہ دنیا میں کائنات کی ہر چیز رب کائنات کی پتہ دیتی ہے کہ وہ کوئی ہے اس کا بنانے والا دیکھنا زمین اور کہیں دور کیوں جاتا ہے ہر کسی کے پاس تو زمین موجود ہے اور ایک ہی طرح کی مٹی ہے تو کوئی زمین کانٹے دار بھی بناتی ہے پھول دار بھی بناتی ہے اور غلے بھی اگاتی ہے پھل بھی اگاتی ہے زمین تو وہی ہے پانی بھی وہی ہے بات یہ ہے دوستو اس سے بھی اللہ سمجھ میں آتا ہے یہ کھیل تماشے کی جہاں نفی کی ہے وہاں یہ ہے کہ لوگ اسی میں ہی مصروف ہو کر دنیا کو کھیل تماشا سمجھ کر اسی میں مصروف ہو کر وہ اپنے خان کو بھول گئے تو یہ کھیل تماشا نہیں یہ سکتی ہے تو بندہ پانی بھی لگاتا ہے اس کو بکریاں ریوڑ میوڑ سے بچاتا بھی ہے پانی بھی لگاتا ہے بیج بھی اچھا ڈالتا ہے کہتے ہیں نا کہ فلانا پانی اکاسی آ گیا فلانا پانی نوے آ گیا فلانا بیج ڈالو اتنی بوجھ گھرانا خوشحال ہو گیا بیج <سلام> بھی لوگ اچھا ڈالتے ہیں پانی بھی ڈالتے ہیں اور پھر گنا نہیں کرے گا نیکی کی حفاظت کرے گا آخرت میں, میں, میں کاٹے گا ایک سنان اللہ آخرت میں جنت میں درخت لگ جاتا ہے اور وہ پھل اور بڑھتا رہتا ہے کا ہے تو فرمایا دنیا ان دنیا کے کو تو بنا خادم بنائی اور انسان کو بل بالحق بلکہ ہم نے دنیا کو جائے عبرت بنایا مضرات الآخر بنایا اور اس نے اپنے انبیاء کو بھیجا ان کو دلائل اور براہیم دے کے بھیجا اور یہ دلائل اور براہیم کی روشنی میں حق کے مقابلے میں جب آتے ہیں تو حق ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور باطل غالب آ جاتا ہے فید مغ اس کا دماغ پھوڑ جاتا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ ادھر سے آپ کو یسو کی مولوی صاحب اٹھے تو ادھر درس ہوا ہے کہ حق جو ہے نا مارتا ہے باطل کو اور باطل کا دماغ چورا چورا کر دیتا ہے تو ان اٹھاؤ اور جو نماز کے لیے نہیں آئے جو کافی آئے ان کے دماغ میں مارو ہاتی یہی کہہ رہا ہے کہ ہاتھوں پتھر لو اگلے کے دماغ کو مارو جو نہیں رہتا وہ سارا چورا چورا ہو جاتا ہے اور یہی بات ہے ہمیشہ اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے تمہیں عبادت کی ضرورت ہے ساری دنیا عبادت کرنے لگ جائے اس کی شان میں اضافہ نہیں ہے ساری دنیا بے دین ہو جائے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے اس کے پاس ایسی مخلوق ہے جو عبادت کرتی ہے نہ تھکتی ہے نہ سستی ہے نہ کچھ وہ فرشتوں کی مخلوق ہے فرمایا لوگوں نے اللہ کے ساتھ بے انصافی کی ہے امت خزو آل حتم میں شرون مختلف جگہوں میں اپنے مابود رکھے کسی کو بارش کا معبود بنایا کسی کو بیٹوں کا بنایا کسی کو مال مویشی کے لیے خیر وافیت کا بنایا یہ کیا کیا اور بہت سارے در بنائے اللہ نے انسان کے کو یہ اتنا مبارک, مبارک چہرہ اور یہ پیشانی اتنی کائنات اور کسی کے سامنے نہ جھکے اگر زمین و آسمان میں ایک کے علاوہ دوسرا کوئی اور بھی علاقہ ہوتا تو کب سے جھگڑا کرتے ہوتے بھائی اور لوگوں کو پتہ ہو نہ ہو جھگڑے کا پاکستان والوں کو تو بڑا پتہ ہے چیف آرمی کے سٹاف اس چیف کے زیادہ اختیار ہونے چاہیے صدر کے ہونے چاہیے وزیر اعظم کی ہونے چاہیے کبھی وہ اس کو لڑتا ہے کبھی وہ اس کو لڑتا ہے ایک مبود ہے اس لیے سسٹم میں کوئی خرابی نہیں ہے اس کے اختیار ہے ساری تعریفوں کا مستحق ہے سبحان اللہ ربل مای سقول وہ بلند و بالا پاک ہے جو لوگ شریف ترااتے رہتے ہیں باتیں کرتے ہیں وہ اپنا نقصان کرتے ہیں اللہ ان چیزوں سے بی لحاظ ہے لا یسالم ما یفعلون اللہ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کرتا قران مجید کی ایت ہے میام تا... المسقال رائی کے, دانے کے برابر نے روشن دان سے روشنی جو آتی ہے تو اس میں جو ذرہ نظر آتے ہیں اس کو ذرا سے من کیا ہے اتنی نوکی بھی اگر کسی نے کی ہے تو وہ ذات اتنی انصاف والی ہے کہ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گی لاسلم وہ جو بھی کر رہا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا لیکن تم سب اس کی مخلوق ہو تم سے وہ ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا یہ تیاری کر کے آنی ہوگی امتحی آلیہ لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے لا بنائے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اوپر جو بات کی ہے دل <سجد> کے وہ اتلی دلائل ہیں اتلی دلائل ہے کہ کائنات کا سسٹم گرم گرم نہیں وہ ایک مالک ہے اور آج جو ہے نقم اللہ اللہ یوسل امیتا خاج بندو نے تم نے اللہ کے علاوہ معبود بڑھائے تما ذکر نبی پاک صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم تعارف کر رہے ہیں کہ میرا بھی یہی کام ہے تمہارا بھی یہی کام ہے میں نے بھی توحید کا درس دیا ہے تم نے بھی توحید کا درس دیا ہے بل اکثر حق محم و رضول اکثر لوگ حق کو نہیں مانتے